نحمد رسول کریم اماد الزین کے بارے میں کل گفتگو جو کچھ بھی بیان ہوئی وہ کرام کی اقوال کے حوالے سے کی گئی تھی آج اسی آیت کے بارے میں صوفیا کرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سروت الدین کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر تو نے احسان کیا اکرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر احسان کیا ہے اور یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے اس سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے باطنی نعمتیں اور باطنی طور پر احسانات کیے ہیں یعنی جن کو باطنی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں تو اس آیت میں وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی نور کا چھینٹا دیا ہے اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوم الضرت سیدنا آدم علی نبی جنا و علیہ صلاط وسلام کی سلب سے ان کی پیٹھ مبارک سے تمام روحوں کو متشقل فرمایا تھا اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے نور کا چھیٹا دیا تھا تو جن پر یہ نور کا چیٹا پڑا تو وہ تو ہدایت پا گئے اور ہدایت پائیں گے اور جو اس نور کے چھیٹے سے محروم رہے وہ ہدایت سے محروم رہے ہیں اور ہدایت سے محروم رہیں گے اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جن پر کامل طور پر نور کا چیٹا پڑا تھا تو یہی حق بات کو اپنے باطنی نور سے اور اپنی باطنی فراست سے جان لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے اتقو فراست المؤمن کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے بچو تو یہی وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی انعام اور خصوصی باطنی نعمتوں سے مستفید ہوئے ہیں تو یہ حضرات گویا کہ یہاں پر اولیاء کاملین اور سالکین راہ ہیں اکرام نے کفار کو اس آیپ میں داخل نہیں مانا یعنی اس کے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے کفار اس میں داخل نہیں کفار نعمتوں سے محروم ہی رہے ہیں دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمانوں کو جو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ دنیاوی نعمتیں بھی مسلمانوں کے حق میں رحمت ہیں اور کے حق میں یہ زحمت ہے اور یہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کو جو یہ نعمتیں عطاف ہوئی ہیں ان نعمتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تو ان کے اعمال میں اور ترقیاں ہوتی ہیں اور جب کی یہی دنیاوی نعمتیں مثلا اولاد ہے مال و منال ہے اسی طرح سے جتنی بھی دنیاوی نعمتیں آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب مسلمان کے حق میں رحمت اور کفار کے حق میں رحمت اس لیے کہ مسلمان تو ان نعمتوں کے حصول پر اور ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کی نیکیوں میں ترقی اور ان کے اعمال میں برکتیں اور ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن کفار کو بھی تو یہ بظاہر یہ نعمتیں ملی ہیں تو آپ ذرا ان کا حال دیکھیں تو ان کی اور سرکشی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے کفار جو ہیں وہ مال و منال میں جس قدر بھی مستغرق ہوتے چلے جاتے ہیں اس اسی قدر ان کی جو ہے سرکشی اور ان کا کفر اور ان کی بغاوت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے یہی نعمتیں دیکھیں آپ کے کفار کے حق میں زحمت ہو گئیں اور مسلمان کے حق میں رحمت ہو گئیں اور اس کی مثال اگر آسانی سے ہم جو ہے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی شربت جو ہے وہ جناب دو آدمیوں کو پلایا جائے ان میں سے ایک جو ہے تندرست ہو اور ایک ہی اور ایک جو ہے بیمار ہو تو آپ جانتے ہیں کہ شربت تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن تندرست اگر اس کو پیتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے اس کی قوت بڑھتی ہے اور بیمار پیتا ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی حلوہ اگر جو ہے وہ تندرست کو کھلایا جائے تو اس کی توانائی بڑھتی چلی جائے گی اور وہی وہ حلوہ جو ہے بیمار کی بیماری میں اضافہ کرتا چلا جائے گا تو چونکہ کافر جو ہے وہ کفر پر مصب ہیں تو اس لیے اس کفر کی وجہ سے یہ جو ہے بظاہر نعمتیں جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ کبر کا اور زحمت کا جو ہے بارش بنتی چلی جاتی ہے تو اس لیے جو ہے کرام جو ہے انت عالیہ میں کفار کو داخل نہیں مانتے ہیں کہ کفار اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ نعمتیں جو دنیاوی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں تو یہ ان کے حق میں جو ہے وہ زحمت ہے ان کے حق میں یہ نعمتیں نہیں ہیں اور اور مسلمان کے حق میں جو یہ رحمت ہیں یہ نعمتیں تو اس لیے جو ہے وہ اس آیت میں اہل ایمان ہی کو داخل اور شامل مانتے ہیں اب یہاں پر جو ہے ایک بات اور سمجھنے سے متعلق ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ سراط مستقیم کے بارے میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سراط مستقیم ایک ہی ہے سرات مستقیم ایک سے زائد نہیں ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلام اور اولیاء کرام اور علماء کرام اور صوفیاء اقرام ہیں ان سب کا جو ہے وہ راستہ ایک ہی ہو یہ تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے جو ہے اعمال جو ہے مختلف ہیں ان سب کے جو ہے طریقے مختلف ہیں تو ان سب کا ایک راستہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایک راستہ اس لیے بھی نہیں دیکھیں کہ علماء کے جو راستے ہیں وہ جس طریقے پہ عمل کر رہے ہیں ان کے وہ راستے تھے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہنفی کہلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ مالکی کہلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ شافی کہلا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر روحانیت کے سلسلے آپ دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ قادری کہلا رہا ہے کوئی چشتی کہلا رہا ہے کوئی جو ہے نقش بندی اور صوروردی وردی کہلا رہا ہے تو یہ سب راستے جو ہے وہ ایک تو نظر نہیں آ رہے تو بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت یہ سب ایک ہی راستے ہیں اور یہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جناب مل کر سفر کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جو ہے جناب فلاں جو ہے وہ کام کے لیے روانہ ہو رہا ہے اب وہ قافلہ جب چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی راستے پر چل رہا ہے اور اس قافلے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی جو ہے جناب جو ہے لوہار کا کام کرتا ہے کوئی جو ہے وہ بڑھئی کا کام کرتا ہے اور کوئی جو ہے جناب رنگ کا کام کرتا ہے کوئی جو ہے کپڑے سینے کا کام کر رہا ہے تو یہ جیسے, جیسے یعنی اس قافلے میں مختلف درجات کے اور مختلف فن کے ماہر اور جاننے والے اشخاص شامل ہیں تو یہ اپنی اس حیثیت سے یعنی اس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے والے ہیں لیکن ایک قافلے میں شامل ہیں اور, اور ایک قافلے میں شامل ہو کر کامزن ہیں اور اسی ایک ہی راستے پر جب یہ چلتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن یہ اپنی اس ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام اور صوفیاء رام اور علماء کرام اگرچہ ان کے اعمال بظاہر جو ہے مختلف نظر آتے ہیں لیکن سب کا جو ہے وہ متمہ نظر اور سب کی منزل مقصود جو ہے وہ ایک ہی ہے تو اس لیے جو ہے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے یہ مختلف راستے ہو گئے ہیں سراۃ مستقیم ایک نہیں رہا نہیں سراط مستقیم ایک ہی ہے بظاہر جو ہے اعمال جو ہیں وہ مختلف نظر آئیں لیکن منزل مقصود جو ہے وہ سب کی ایک ہی ہے کہ وہ ایک یہ سب ایک ہی راستے پر چل, چل رہے ہیں اور پھر یہ ایک ہی منزل پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے تو یہ اسی طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام دین موسوی کو آپ لے لیں کہ اس وقت جو ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے اور اور اس مزاج کے اور اس طبیعت کے لوگ جو اس وقت موجود تھے تو اس زمانے اور اس وقت کے لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے ان انبیاء علیہ السلام کا دین موافق تھا دین موسوی جو ہے اس زمانے کے لوگوں اور اس زمانے کے جو ہے وہ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مزاجوں کے موافق تھا اسی طریقے سے جب دین عیسوی جس, دو جس دور میں تھا اور جس زمانے میں تھا تو اس زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق اس وقت دین عیسوی تھا تو بہرحال وہ امالب جو ہے مختلف نظر آئے لیکن اس بات کو آج کا جو دور ہے اور اس دور میں جو مختلف طبقے اور جو ہے جناب گروہ اور فرتے پیدا ہو گئے ہیں ان کا جو ہے طریقہ جو ہے نا طریقہ ایک ہے اور نہ ہی جو ہے تصورات اور نظریات ایک ہیں تو ان موجودہ دور کے جو طبقے اور, اور جو ہے وہ گروہ ہیں ان کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیوں کہ یہ جو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ حنفی مالکی شافی چشتی نہ روحانی سلسلے ہمارے سور وردی اور نقشبندی قادری وغیرہ یہ معتقدات اور ان کے تصورات اور ان کے اعتقادات اور ان کے نظریات اور خیالات سب جو ہیں وہ ایک ہیں اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے بظاہر جو ہے وہ عمل میں روحانیت میں جو سلسلے ہیں کوئی سلسلہ وہ ہے کہ جو جس کے یہاں جو ہے ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے بعض سلسلے وہ ہیں کہ جن کے یہاں ذکر جو ہے وہ بلند بلند نہیں کیا جاتا خفی کیا جاتا ہے زہر سے نہیں کیا جاتا بلکہ جو ہے وہ اہشگی سے کیا جاتا ہے ذکر بالخفی ہوتا ہے بعض ذکر بال ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار مختلف ہے تصورات اور اعتقادات جو وہ مختلف نہیں ہیں تو بہرحال یہ سراطیں مستقیم ہی ہے اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و نے اپنی دنیاوی نعمتیں بھی جو ان کو عطا فرمائی ہیں اور ان کو باطنی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ایک طبقہ یہاں پر جو ہے وہ جناب ایک بڑی گمراہ کن بات کرتا ہے اور بظاہر جو ہے سادہ لوگ اور مسلمان ہمارے جو ہیں وہ بڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ گفتگو ذرا توجہ سے آپ سنیں اور اس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے آپ جو ہے ان کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوں گے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ آج کے دور میں وہ بھی ہے کہ جو تقلید کو شرک بتلاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سراط مستقیم جو ہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے وہ جو ہے جناب وہی جو ہے نیک لوگ تھے اور دیکھیں کہ جو ہے وہ جناب تکلیف کرتے تھے حضور کے زمانے میں یہ کہاں سب جو ہے حنفی مالکی شافئی اور جناب یہ سب جو ہے وہ مذاہب تھے اور مسالک تھے تو پتہ ہی چلا کہ بس صراط مستقیم جو ہے انہی حضرات کا راستہ ہے جو یعنی صحابہ کرام کا تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے سادہ لوگ مسلمان جب اس کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام تو کسی کی تقلید ہی نہیں کیا کرتے تھے اور ان کے زمانے میں یہ مالکی شافی حنفی یہ تب تھے ہی نہیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو تفرقہ بازی تو یہ ان لوگوں نے کی ہے یہ بالکل غلط پروسا ہے اور بالکل غلط بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے حضرات صحابہ اکرام در جو ہے وہ تقلید کرتے تھے اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیے سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک صلاحیت کے حامل نہیں تھے صحابہ اکرام میں بھی جو مختلف استداد اور مختلف صلاحیتوں کے حامل تھے حضرات صحابہ اکرام میں بعض وہ صحابہ تھے کہ جو فقیر تھے یعنی وہ فق کے مسائل سے واقف تھے یعنی وہ فتوی بھی دیا کرتے تھے اور بعض صحابہ وہ تھے جو فقی نہیں تھے تو جو صحابہ فقی نہیں تھے وہ ان صحابہ کی پیروی کرتے تھے کہ جو فقی تھے اور یہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یعنی مسائل قرآن و حدیث سے استعمال کرتے تھے جس طرح سے کہ فقہ اکرام نے کیا تو بہرحال یہ کہنا کہ حضرات صحابہ کرام جو مقلد نہیں تھے اور ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو میں اس کا الزامی جواب تو پہلا یہ دے دوں تحصی کے جواب تو بعد میں دوں گا الزامی جواب تو دیکھیے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کا امتی نہیں بنا انبیاء علیہم السلام آئے تو ہر ایک جو ہے وہ یعنی علیحدہ علیحدہ رہے کسی کسی نے کہ کسی کی ام, آ, یعنی امتی ہونا جو ہے وہ اختیار نہیں کیا ہر نبی جو ہے وہ دوسرے مستقل جو ہے اپنی امت میں نبی بنا لیکن وہ دوسرے نبی کا امتی نہیں بنا تو اس سے کیا ثابت ہوا اس سے یہی ثابت ہوا کہ امتی نہ بننا سنت ہے کیونکہ کوئی بھی نبی کسی نبی کا امتی نہیں کہلایا تو پھر جو لوگ تقلید کو ناجائز کہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ امتی بننا چھوڑ دیں کیونکہ صحابہ امتی نہ بننا جو ہے یہ تو سنت ہوا ورنہ یہ ثابت کریں کہ کوئی نبی جو ہے کسی دوسرے نبی کا امتی بنا تھا اور ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر اس کے جو یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ امتی نہ بننا جو ہے مصنون ہے لہٰذا یہ جتنے بھی غیر مقلد ہیں یہ اپنے آپ کو امتی کہنا چھوڑ دیں کیونکہ امتی نہ بننا یہ نبی کی سنت ہے نبی کسی کا امتی نہیں بنا تو سنت طریقہ تو یہ ہوا تو پوری سنت پر یہ عمل کریں سنت ہی پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بھائی سنت پر عمل کرنا چاہیں ہمارے لیے تو سنت جو جی ہے نجات کے لیے کافی ہے تو پھر سنت پر عمل کر کے بتلائیں ہمیں سب سے پہلے اعلان کریں کہ یہ کسی کے امتی نہیں ہیں کیونکہ نبی کسی کا امتی نہیں بناتا ہم بھی کسی کا امتی نہیں بنتے تو یہ آج سے یہ اعلان کر دیں تو یہ تو الزامی جواب ہے لیکن تحقیقی جواب یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام دراصل جو ہے وہ جو نہیں تھے وہ فقی صاحبی صاحبہ کی, کی تقلید کیا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام خود جو ہے مسائل کا قرآن و حدیث سے استمبار کیا کرتے تھے اور اب رہی یہ بات کہ انہوں نے تقلید بظاہر جیسا کہ آج کے دور میں تو اس طرح سے ان کی تکلیف کی نہیں ہوئی اس طرح سے ان, وہ، ان, کی ان،, ان کے نا جو ہے نام ہوئے تو اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات وہ تھے کہ جو بلا واسطہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پا رہے تھے حضور کی صحبت سے ان کے قلوب منور تھے اور اس وقت جو ہے یہ گمراہ فرقے موجود نہیں تھے اور دوسری بات یہ کہ ان حضرات میں کوئی حقیقی اختلاف تھا ہی نہیں ہے تو اس لیے ان حضرات کو یہ قوانین کہ جو آج مدون یعنی کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت موجود تھے لیکن ترتیب نہیں دیے گئے تھے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ نہ تو جو ہے ان میں اختلاف تھے ایسے اور نہ ہی جو ہے اس وقت گمراہ فرقے موجود تھے تو اس لیے ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ سراہد کے طور پر جو ہے ان, ان کے یہ مسالک صرف مالکیوں اور حنفیوں شاپی اس طرح سے وہ جو ہے اس طرح سے نہیں کہلائے اس کی وجہ یہ تھی اور اس کی واضح طور پر جو ہے یعنی حقیقی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان حضرات کے زمانے میں قرآن کریم میں نہ زبر لگا ہوا تھا نہ زیر لگا ہوا تھا نہ پیش لگا ہوا تھا نہ تشدید لگی ہوئی تھی نہ جزم لگا ہوا تھا یعنی اعراب تھے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کے زمانے میں قرآن کریم کے سپاروں سپارے جو آج ہمارے سامنے یعنی تیس سپارے تیس اجزا جو انسرات کے ساتھ یعنی موجود ہیں اور اس طرح سے کتابی شکل میں ان حضرات کے زمانے میں اس طرح سے تیس سپاروں کے نام بھی نہیں تھے اور نہ ہی جو ہے رکوع کا سلسلہ تھا رکوع بھی قائم نہیں لکھے ہوئے تھے کیوں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی تو آسا اور اس کی اور واضح طور پر میں مثال عرض کروں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں فن حدیث کہاں موجود تھا اسماع الرجال کا فن کہاں موجود تھا تو یہ تو جیسے جیسے جو ہے ضرورت پیش آتی گئی اور جو کمزوریاں مسلمانوں میں داخل ہوتی چلی گئیں تو اس, اس حوالے سے جو ہے ان علوم اور ان فنون کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی رہی تو اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ جناب چونکہ صاحبہ اجب بخاری یہ مسلم یہ ترمزی یہ کتابیں حضرات صحابہ کے زمانے میں کہاں لکھی گئی تھیں اس ترتیب اور اس طرح سے تو اگر کوئی آج یہ کہے کہ جناب بے وقوعی کا مظاہرہ کرے کہ جناب صحابہ اکرام نے فن حدیث نہیں پڑھا تھا اور انہوں نے فن جرا نہیں پڑھا تھا اور فن جو ہے وہ تصادیل اور جرح اور قدح کے فن اور اصول نہیں پڑھے تھے لہٰذا یہ اصول اور یہ فن یہ پڑھنا ہی جو ہے جناب بدت ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا بے وقوف کہا جائے گا اور ان سے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ فن حدیث پننا چھوڑ دیں کیونکہ صحابہ اکرام نے پڑھا ہی نہیں اسما الرجال کا فن صحابہ اکرام نے سنا بھی نہیں ہوگا تو یہ کیوں فن نے اسماؤ الرجال جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ صاحب وہی کام کریں جو صحابہ اکرام نے کیے تھے اور پھر اگر فتح کا انکار کر دیا جائے تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کہ وہ مسائل کہ جو قرآن و حدیث میں سراحب کے ساتھ موجود نہیں ہیں ان کا حل جو ہے کس طرح سے تم جو پیش کرو گے مثال کے طور پر ان سے پوچھا جائے کہ بتلاؤ ہمیں ذرا یہ مسئلہ بتلائیں کہ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی ذرا قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتلائیں کہ ہوائی جہاز میں کس طرح سے ہم نماز پڑھیں نماز کا کیا حکم ہوگا کیا مسئلہ ہوگا یا اسی طریقے سے گرامو فون سے ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے آئے سجدہ سنی تو تلاوت کا سجدہ سننے والوں پر واجب ہوگا کہ نہیں قرآن و حدیث سے ثابت کر کر بتلائیں یا اسی طرح سے اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور جمعے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جماعت شرط ہے ایک رکعت میں تو جماعت کا نصاب امام کے ساتھ موجود تھا اور دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوا تو جماعت کا جو نصاب ہے وہ باقی نہیں رہا تو اب ان فقا کے منکروں سے پوچھیں آپ کہ بتلاؤ کہ اب جمعے کی نماز پڑھی جائے گی یا زور کی نماز پڑھی جائے گی تو یہ مسائل جو ہیں قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کر کر بترائیں فطا سے ہٹ کر تو پھر پتہ چلے گا تو حقیقت یہ ہے کہ خراط مستفین وہی ہے کہ جن لوگوں اور ان لوگوں کا یہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ سبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے اور یہ یہی حضرات ہیں کہ جس جن کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اشاد فرنا کہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں اور صالحین ہیں اور یہ صالحین یہی حضرات ہیں یعنی علماء اکرام صلاحۂ اظام فقہ اکرام اہم اکرام اور مشتحدین اظام تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صلاحت مستفیم پر قائم رکھے اور ان نفو سے کی سیرت اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی احسانات بھی کیے ہیں اغربی احسانات بھی کیے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گئے ہیں اور سواتین نعمتوں سے بھی مستفید فرمائے گئے ہیں وخر الداوان ان الحمد للہ رب